صلی الرحمن ورحمۃ اللہ صلی اللہ و رحمتہ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نور الباء باقی تمام سامان صبح صلی اب السلام سے سلامت کرتے ہیں کمال صاس داس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو چودہ ہیں اور تجبیہات کے زمین میں جو ہے درس نمبر اٹھارہ ہیں اور الحمدللہ جو ہے تجزیہات میں سے پانچ وقت روزانہ جو پانچ وقت جو ہے پڑھی جانے والی ہر نماز کے بعد جو تصویر پڑھتے تھے ہاں جی وہ ختم ہوا اس کی توجہات ہو گئی اور اس کے بعد روزانہ جو ایک ہزار مرتبہ جو تصویر پڑھا جاتے تھے جیسے امریکہ بیر علی رحمٰن نے کافی اہمیت بھی جی بیان فرمایا ان کی توضیحات بھی آپ لوگوں تک پہنچ گئی اور آج سے جو ہے ان تجزیہات کے بارے میں ہیں کہ عمیر قبر علیہ رحمٰن نے ان تجبیہات کو ہماری دنیاوی پریشانیاں حاجات براری کے لاب نے دیا ہے یہ تجبیہات بھی روزانہ ایک مرتبہ ہاں جی سو مرتبہ پڑھی جانے والی تجزیہات ہیں یہ تجبیہات روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کے حکم ہے ہن جی ان تجبیہات کو جسے وظاہ برائی حاجت براری کی عنوان سے کتاب دعوت شریف میں لکھا ہے تو یہ تذویحات جو ہے روزانہ سو مرتبہ پڑ جاتی ہیں جس کا وہ اجازت مطلع معلوم کو دعوت میں روزانہ وہ تذویحات دے رہے ہیں تو چونکہ وہاں ترجمہ اور صرف ترجمے کے حد تک تھا میں تھوڑا سا توضیح روزانہ کے تذویحات کا کرنا چاہتے ہیں جو جاسمیر باس کو دوبارہ کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے جو ہے وظائف اور حاجر براری کے عنومان سے جو در پہلا درج شروع ہو رہا ہے یہ درس نمبر اٹھارہ ہے تجزیہات اور میں یہ درس نمبر اٹھارہ ہے اس طرح آج کے درس کا جو ہے مجموعی ایڈریس دو سو چودہ ابلیک اٹھارہ ہیں اس میں جو عنوان ہیں سب سے پہلے ہاں جی روزانہ پڑھی جانے والی نفس تجبیہات کو بعض کرنے سے پہلے یہاں ایک مقدمات متصر کلمات جو ہے حضرت امیر کبی سلم نے عیسی وان کے ذیل میں وظائف برائی حاضر براری کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کا ان ہفتے میں جانے ان سو وظائف کے حوالے سے نقل فرمایا امرکبی الرحمن نے نقل فرمائی یہ جو روزانہ سو مرتبہ پڑی جانے والی ان تہذیات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جواہر صادق علیہ اللاط علام کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک ہانی آپ فرمائی مسادد کے حوالے سے فرما رہے ہیں امام نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ہفتے تک درج ذیل دعاؤں کو پڑھے گا ہے ایک ہفتے تک روزانہ ایک ایک ایک ہے ہر ایک ایک تصویر ہے تو روزانہ کی ایک ایک کو آپ نے ایک ہفتہ پڑھ لیا تو جو کوئی ایک ہفتے تک درج ذیل دعاؤں کو پڑھے گا یعنی وظائف کو جو سمرتھ بڑھ جاتی ہیں تو وہ جلد ہی اپنے مقصد کو پالے گا اور اپنی منزل ماسو تک اب پہنچ جائے گا تو یہ جو ہے حاجت براری کے نمائندہ ہے یقین ان دعاؤں سے جو ہے انسان انسان خود پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی کسی دنیا مشکل کا حل چاہیں ہیں اپنے کسی مادی مشکل کا اللہ سے ان دعاؤں کو پڑھ کر کوئی حاجت پورا کرنا چاہیں ہیں اللہ سے اس کے لیے مدد مانگیں ان دعاؤں کو پڑھ کر بیمار اس کے لیے شفا چاہیں کسی کو نوکری نہیں ہے اس کے لیے نوکری چاہیں ہاں جی, کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے ان کی پریشانی سے نکلنا چاہیں ہاں جی, تو رکھے, کسی پر کوئی ظلم ہو رہا اس کے ظلم سے نجات چاہیں جی, تو جو بھی انسان زندگی میں مشکلات مسائل پریشانیں آتے ہیں ان کی حل کے لیے ان دعاؤں کو پڑھیں یا جو ہے اس سے بالاتر جو ہے انسان اپنے روحانی مشکلات ہے ہاں کسی کو دیکھتے ہیں یار مجھے گناہوں سے چھوٹکا لا نہیں مل رہا ہے کوئی دیکھتے یار مجھے نماز تحجت میسر نہیں ہو رہا یہ ہاں جی میں ہوا میں پابندی سے نماز جماعت کو نہیں پہنچ رہا ہوں ہاں جی میں اللہ سے جو ہے میں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے ایسا نہیں لے پا رہا یہ مشکلات اپنے اندر محسوس کرے روحانی مشکلات روحانی پریشانیاں حاجتیں تو وہ اس کے لیے بھی ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں ہاں اپنی ان مشکلات کو ذہن میں رکھیں ان مذائب کو پڑھیں تو بھی اللہ مدد کرے گا روحانی عمور میں اللہ زیادہ مدد کرتا ہے جتنا ہماری مادی امور میں اللہ مدد کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ روحانی کیونکہ روحانی امور کی اہمیت زیادہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے قمبر اما کے توجہ زیادہ تر بندے کی روحانی ہاں اس روح کے مشکلات کو حل کرنے پہ زیادہ فوکس ہے کیونکہ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس کا روح جو ہے ہر قسم بیماریوں سے پاک ہو طیب ہو نورانی ساس ہو اس میں بھی دو دونوں کے لابھ دنیاوی اخروی ہر حاجت کے لابھ ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں فزن گرامی حضرت امیر کبی سید رحمدان ہاں جی نے ہمیں اخروی کامیابی اور قرب الہی کے لیے جس طرح مختلف ود وظائف دیے ہیں ہاں نواخلات بھی دیا آپ نے مختلف صدوں میں اور وظائف ابھی تک آپ نے ہاں دو طرح کے وظائف روزانہ پڑ جانے والے پانچ وقت کے بعد نماز پڑھ جانے وظائف سو سو اور ابھی جو ہے ایک ہزار والی تصویر بھی آپ نے پڑھ لیا ان کے فوجات پڑھ لیا اور اس کے علاوہ یہ سو سو جو ہیں روزانہ پڑ جانے والی تصبیہات پھر آپ دے رہے ہیں جس طرح آپ کے اخروی کامیابی اور قرب لاہی کے لیے آپ نے وظائف دیا ہے اسی طرح جو دنیاوی مشکلات مسائل کی کامیابی کے لیے بھی آپ نے ہمیں ویزے وظاہش دی ایسی دنیاوی حاجت پورا ہونے کے لیے بھی آل رحمٰ نے ودوزائش دیے ہیں ہمیں جو ہے ارزین گرامی میں اس بات کو بار بار ملت نروا شاہ کے غیر عوام سے جنہیں اس پاک مذہب کے حقانیت پر ایمان ہے جنہیں حضرت امیر کا بیس ہے الحمدانی کی تعلیمات کے حقانیت پر ایمان ہے جنہیں حضرت شاثر محمد نوروا نے جو ہمیں تعلیمات شکاس عقائد کے روشنی میں پہنچایا ہے ان کی تعلیمات پر ان پر ایمان ہے ان ہنسیوں پر ایمان ان کے ولی اللہ ہونے پر ان کے منشدِ کامل ہونے پہ ایمان ہے ہاں جی ان ایمانات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انہیں کے ہی تھامے رہیں ہاں انہیں کے دامن ہی تھامے رہیں انہیں کی تعلیمات سے فیس حاصل کریں تو ایسے ہی جو ہے ہاں جی لہٰذا ہمیں جو ہے امیر کا بنحا ترقی تصویات ہمیں دیے ہیں جو یہ مشکلات حل کے لیے مغروی روحانی حرے لیے لہذا ہمیں کمال عقیدت کے ساتھ ہاں جی انہی وظائف کا عید کرنا چاہیے امیر کبیر علی رحمہ نے ہمیں مختلف مواقع کے لیے دیے ہیں روحانی ظاہری مادی مشکلات حاجتیں پورا کرنے کے لیے دیے ہیں ہاں جی اور جو انہی وظائف کا عود کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر مشکل آسان ہو جائے اور ہر پریشانی جو ہے دور ہو لیکن اگر ہم حضرت امیر کبیر علی رحمہ کے ان آزمودہ اور مستند ہاں جی کو چھوڑ کر جھوٹے عاملین اور دو نمبری اور نامیات مرشدوں کے پیچھے جائیں ہاں تو نہ صرف ہماری دنیا ہماری دنیا جائے گا اور جو ہے ہمارے آخرت میں چلا جائے گا جناجہ آج سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ جو دعویدار گرو گروہ ہیں ہاں جی دو میں تاثم ہو کے ہر ایک دوسرے کو جلا جل رہے ہیں ہاں جی ہر ایک دوسرے کے خلاف تقاریر ہو رہا ہے ہاں تحریریں سامنے آئی ہیں ہاں جی اور سب کچھ سامنے آ گیا ہے لوگوں نے جانا ہے ہاں جی اور ایک دوسرے کے محفل و مجالس میں شرکت نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے احتکاف کے محافل مجالس میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو اس کا کی مطلب کیا ہے ہر ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں ہر ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہر ایک اپنی جگہ پر دعوی بھی کہ اہل ترکت ہے اور اس طرح کی اہلِ ترکت جو دوسرے کو جلا جل رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دونوں خوش بھی نہیں ہے اس کا مطلب لیکن کیونکہ اہل ترکت تو اس طرح نہیں کرتے کیونکہ یہ تو دونوں ایک ہی مرشد کے مریض ہیں تو جب دونوں ایک ہی مرشد کے مریض ہیں ہاں جی ایک ہی یعنی نام نہات مرشید کے مرید ہائیکا بھی مرشد ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا ہاں جی لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ مارنے والے ایک مرشد کا مرید تھا تو اس کے پاس حقیقت نہیں تھا تو ان نے حقیقت پر مبنی مدید پر نہیں کیے تھے حقیقت پر مبنی مرشید اپنے بات اپنے والد کے طور پر تیار نہیں کیے تھے ہاں جی بلکہ ان کو ایک دنیاوی جام میں ڈال کے چلا گیا تھا تو لحاظ وہ دنیا جہاز جو کچھ تحریرات سامنے آیا ہے ان میں صرف پیسوں کا جھگڑا ہے کروڑوں پیسوں کا جھگڑا یہ بولتے ہیں اس نے کھایا ہے یہ بولے یہ کھا رہا ہے باقی جو ہے دین کے آبیالی سے متعلق دین کی خدمت کے عطابی، دین کے نظریات کی حفاظت کی کوئی ذکر نہیں آزاں ہم. ہمیں آنکھیں کھول کر حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا گواہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن دین کو مذاق نہ بنا جائے دین ان لوگوں سے لیا جائے تو سچ مچ جو ہے دین کو جانتے ہیں اور دین پر عمل ہیں دین کا امین ہے پھر نے ایک دن بھی مدرسے میں نہیں بیٹھا ہاں ان کو لیڈر بنا کے پیچھے پھیرے ان کو لیڈر بنا کے پیچھے پھیریں ایک دن بھی انہوں نے سے ایک دروازہ نہیں دیکھا ان کو سر پہ چڑھا کے کل تک ایک عام آدمی تھا آج با ہو کے صدر ملس میں بیٹھا رہے ہیں یہ ایک دین کے سر خیانت ہے آپ دین کی ذمہ داریں ایسے لوگوں کو دے دیں جو سچ مچ اس عہدے کے قابل ہیں لائق ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے دین کے ان لوگوں کو اپنے سر پہ بیٹھائیں ہاں ان لوگوں کو عزت و تغیر دے دیں جس نے کچھ دین حاصل کیا یا عبادت کی صورت میں یا علم کی صورت میں ان کو آگے لائیں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے یار ان کے بعد کچھ ہوگا انہوں نے کش کل تک نہ کوئی عبادت کیا گھوم پھر رہا ہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں مخالف موافق سب جانتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں ہاں جی کراچی میں ان کی کیا حیثیت تھا ہاں جی تو کراچی یونیورسٹی والے لڑکے بھی بتاتے ہیں وہ کیسے تھے ہاں جی تو پھر آج راتوں رات کیا بن گیا بھائی راتوں رات اس کو ہاں جی ہاتھ پہ چلا کے پھر لیں اور اس کو مافیل و مجلس اعتکاف کی معاون میں اس کی تقریر کو آخری تقریر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں سر سرپرستی میں ہم دین دے دیں گے اور دین کے دین کے ہاتھ پہ چلائیں تو خدا حافظ ہے دین کا خدا حافظ ہے پھر تو نورباشی دین پوری طرح جو ہے بدنام ہو جائے گا دنیا میں کیونکہ لوگ تو ان کے یہی پوچھیں گے بھی آپ کا راہ بھر کون یہ اس سے سمجھ آئے کہ سوالات کے لیں گے باتیں کریں گے وہ خوش بھی نہیں آتا ہے ہاں جی لوگ کیا سنیں تو تو اس کے اثر ہمارے محلہ پر پڑے گا حالانکہ اس محلہ کے اندر جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں ان کو تو خوش بھی نہیں آتا ہے وہ تو زیرو ہیں ہاں انہوں نے نہ کسی مرسے میں پڑھا کہ نہ کسی مستند خانقاہ میں کوئی تربیت کیا نہ کسی مستند مشق سے کوئی فیص حاصل کیا خوش بھی نہیں ہے ہاں تو پھر اس کو سر پہ چڑھانے کا کیا مطلب ہے پھر اس مسئلہ کی حکانیت کا کیا ہوگا حضر گرمی سوچ سمجھ کر پارٹی بازی میں اگر ہر کسی کو سر پہ نہ چڑھائیں ہاں سچ مجھ جس سے کچھ آتا ہو سچ مچ جس سے کچھ ملتا ہو جس سے کسی کی روانی سچ مچھ کوئی ترقی ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہر کسی کو سر پہ نہ چڑھایا جائے ورنہ یہ دین تباہ ہو جائے گا میں بتا دیتا ہوں مجھے کسی کا خوف نہیں مجھے صرف دین کا فکر ہے لہٰذا امیر کبیل علیہ رحمہ ہی کے ان آزمودہ وظائف کو ہاں جی پڑا کریں اور کسی نام نہات عاملین کے پیش ہرگس نہ جائیں وہ نام نہات عاملین خواہ اس پاک مسلح کے اندر سے نکلا ہو یا باہر سے حضرت امیر کبیل علیہ رحمٰ کا مشرف ہی پاک و طیب مشرف ہے ہمیں بات ایمان رہنا ضروری ہے جس طرح شاخت کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں پیامبر کی تعلیمات سمجھتے ہیں ہمیں کمبیر احمد آباد کے جو میں بولتے ہیں مشرب احمدان مشرق مطلب کیا ہے ہم فیض روحانی فیض ان سے حاصل کرتے ہیں تو ان کی دی ہوئی تعلیمات ود وظاہر ان سے لے کے پڑھیں تو پھر مشرب احمدانیہ کے دعوی میں سچا ہے زبان کی مشرق احمدانیہ کریں ود وظاہر کسی دو نمبری شاخ سے لے لیں تو یہ کون سا مشرب احمدان ہے جھوٹا مشورہ کے دعویدار ہیں خاضہ امیر قبل رحمہ کا مشرف ہی پاک و طیب مشرف ہے لہذا ہر قسم کے ورد وظائف آپ ہی کے کتاب دعوت شریف سے لے لیں ہیں ہمیں اس بابرکت کتاب میں موجود دعاؤں اور ورد وظائف کے ہوتے ہوئے کسی بھی غیر مستند اور جالی حاملوں اور نام نہاد مشدوں کے پیچھے جانے کی ہرگز ضرورت نہیں امیر کابل علیہ الرحمٰ کو سچا ولی اللہ اور دائع اسلام ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ان مقدس تعلیمات پر بھی اعتماد کریں اور ہر دو نمبری شاشخاص کے پیچھے جا کر اس پاک مسلک کو خدا کے لیے تباہ و برباد نہ کریں اس کے چہرے کو نورانی چہرے کو چاہیے ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر مسخ نہ کریں کیونکہ جب آپ جن کے پاس خوش بھی نہیں ہے اس کو مذہب کا چہرہ بنا کے آگے پیش کریں گے جلسوں میں جلوسوں میں ہاں اب کہیں کسی بھی دوسرے غیر سے آپ کا باس ہو مباحثہ ہو وہاں ان کے بندے آنکھیں ہاں جی دنیا کلوز ہو چکا ہے گلوبل دنیا ہے بڑی شخصیتیں دوسرے مذاہب کی علمی شخصیتیں آ کے ان سے سوالات کریں تو پتہ چل جنک ہو ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ لوگ کیا سمجھیں کہ پاک مزہ کے سوفین اور بادشاہ امام اور بادشاہ کو پاک محض کو نام جو بھی دے دیں مجھے اس سے جھگڑا نہیں ہے ہاں جی تو اس کی جو تعلیمات جو قرآن سنت کے مطابق ہے اس میں ہم نے ایسے لوگوں کو جاگا دے دیا ایسے لوگ اپنے سر پڑھ چلائیں جنہیں حالف بات تک کا دین کا پتہ نہیں ہے وہ کے عبادت کا صحیح شریف نہیں سمجھ میں آتا ہے قرآن کے کسی لفظ کا صحیح ترجمہ اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا تو نہیں آئے گا لیکن ہم ان کو دین کا رہوان میں دین کا رہبار ان کو بناؤں جنہوں نے دین سمجھنے میں اپنی زندگیاں صرف کیا ہے ان سے دین لے لیں شاہروں سے کیوں چین لیتے ہیں ان, ان کی باتوں کو کیوں اپنے مسلک کے جو ایک احساس قرار دیتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں عظین گرامی مجھے تو بالکل یقین ہو گیا وہ ان کا جھگڑا سے پہلے بھی مال ہی کی بنیاد پر دنیا ہی کی بنیاد پر اس پاس مذہب میں گروہ بنایا تھا ہاں جی اور نباسی پاس مسلک کے اروروں جائنزے کو ہضم کرنے کے لیے آج بھی جو ہے اسی کے پیشوں کو ہی کا جھگڑا ہے آپس میں اور یہ پوری ملت دیکھ رہے ہیں اور وہ تحریر میں بھی آ گیا نیٹ پہ بھی آ گیا ستارا سی के کی صورت میں آ گیا دونوں طرف کے تقاریر میں بھی آ گیا گفتگو میں بھی آ گیا معاہدات میں بھی آ گیا اب تو ہمیں شک نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی ساری جھگڑے دنیاوی ہیں دعوے بھی دنیاوی ہیں ان کے اندر ترقی نامی حقیقت نامے کچھ بھی نہیں میں تو صاف ساتھ بولتا ہوں اور علماء ہمارے پاک مسلک کے سلسلے ذاق کے پیران ترکت محقیقت ہاں جی علماء عاملین جو ہے بزرگ علماء ہمارے پاس جو ہیں جن کے شان صاحب ان کے سامنے اپنے چہرے کو واضح کریں اور ہمارے سوالات کے جواب دے دیں تاکہ ہم مدن ہو جائیں ورنہ ہم صاف صاحب, صاحب بولیں گے جو ہم نے درک ہے تو غلط ہو رہا ہے ہاں جی صحیح لوگوں کو آپ آگے نہیں لا رہے ہیں غلط لوگوں کو آگے لا رہے ہیں آپ کے پاس حقیقت ہے تو حقیقت والے لوگوں کو آگے لاؤں ورنہ لوگوں کو کیوں آگے لا کے پاک مسئلہ کو بدنام کرے تو ذہنی کرمی میرے دو اللہ ہم سب کو پاک مسئلہ کی صحیح آبریا کے تعار توفیع دے دے اور تعمیر کبھی سلمدانی کی نورانی تعلیمات ہی سے جو ہے ورد وظائف لے کر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفید دہٰ